اگر کوئی بینک میں کام کرتا ہے یعنی جیسے ہمیں مطلب یہ گمان ہے کہ یہ سود کا کاروبار کر رہا ہوگا تو اس کے ساتھ کھانا پینا ہے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ایسے شخص کا تحفہ قبول کرنا شرن جائز نہیں ہے کہ جس کی غالب آمدنی حرام ہو اور جس کی غالب آمدنی حلال ہے اس کے تحائف بھی قبول کیے جا سکتے ہیں اس کے گھر کھانے کی دعوت بھی قبول کی جا سکتی ہے اور صرف گمان کے اوپر کے یہ حرام کماتا ہوگا تو ایسا گمان رکھنا تو شرح جائز نہیں ہے قرآن پاک مرشاد افطنیبو کثیرمنظم انباد غن اطن بہت گمانوں سے بچوں کہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم